الحمد اللہ رسول ابا السلام علیکم وائل علی گواسابیا حبیب اللہ حبیب اللہ نبی نبی وائل علی گواسابیا نور وبا بکیا نور اللہ, اللہ ماشاء الله مبارک مبارک سلامت سلسلے محمد ایک بار پھر امیر اہل سنت کی صحبت بابرکت کی مبارک لمحاد آپ کو بہت بہت مبارک ہو حضرت سیدنا جنید بہدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک بار سوال کیا گیا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو اولیاء کے کے واقعات بتائے جاتے ہیں صالحین کے واقعات کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو یہ کیسا ہے تو حضرت نے فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ صالحین کے قلوب کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ جو ان کے واقعات ہیں اس سے لوگوں کے دل طاقت پکڑتے ہیں تقویت حاصل کرتے ہیں تو الحمدللہ ہمارا حسن زن ہے کہ ہم سب کے لیے دلوں کی طاقت حاصل کرنے کا ٹونک جو ہے یہ میسر ہو گیا الحمدللہ امیر اہل سنت کی صحبت کی مبارک لمحات ہمیں نصیب ہیں انشاءاللہ شاء اللہ تمارکب میں جو ہماری مجلس نے سوال تیار کیے ہیں خدمت میں عرض کروں گا ان کی اجازت سے اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اعض جو ہمیں مدنی پھول ملیں گے تو مل جل کر سنیں گے اور اپنی آخرت کی اصلاح کے لیے اور وہ سخربی زندگی کی تیاری کے لیے جو ہمیں مدنی پھول ملیں گے ان پر انشاء اللہ اعض وجل عمل کرنے کی بھی کوششیں کریں گے اچھی اچھی نیتیں جمع کر لیجئے خوب خوب اور پھر دیکھیے جتنا گڑ ڈالیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ اتنا میٹھا ہوگا سلسلہ میں احمد مرحبہ ماشاء اللہ اگر اجازت ہو تو سوالات کا سلسلہ آغاز کریں لبائک ماشاء ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ, ماشاء اللہ. باپا جانی آپ نے ایک پچھلے سلسلے میں فرمایا تھا کہ اعلیٰ حضرت کو اتنا پڑھنے کا اتنے عرصے کا آپ نے تذکرہ کیا کہ اسٹڈی کی اور پھر آپ نے ایک جملہ فرمایا تھا اس کا کچھ اس قسم کے الفاظ تھے کہ سمجھ میں نہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ اعلیٰ حضرت کیا ہے حضرت کی شخصیت کی گہرائی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی ہم تو آپ کو دیکھتے ہیں آپ کی اتنی جو شخصیت ہے ہم آپ پر حیران ہو ہیں یہ شاعرانہ تعلی تو نہیں ہے یہ کہ مبالغہ تو نہیں ہے کہ اعلی حضرت واقعی ایسے ہیں آپ آپ کیا کہتے ہیں اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کی علمیت کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے بھی اتنا علم ہونا چاہیے علم ہونا چاہیے ان کے فتوا کو سمجھنے کے لیے فقہ کا تفقہ یعنی سمجھ ہونی چاہیے تفقہ سمجھ اتنی سمجھ, سمجھ ہونی چاہیے کہ وہ حضرت کی فقہ اور اعلیت حضرت کی فقہی مقام کو سمجھ سکے اب ہم صاحب مطلب ناقص العلم جو حضرت آل کے فتوا کو برابر پڑھ نہیں پاتا تو وہ سمجھے گا کیا دلیل یا کوئی ایویڈینس اس طرح کی ہو جائے سامنے ہمارے کوئی مثال آ جائے کہ جس سے ہمیں پتا چلے کہ واقعی اعلی حضرت تو اعلیٰ حضرت سرکار الادت نے جس بھی مسئلے پر قلم اٹھایا نا تو اتنے دلائل قائم کیے اتنے دلائل قائم کیے کہ اکل ہرانے اچھا آنند کرام رحم اللہ السلام نے جو فتح دیے اپنے فقی کتب میں جو جزئیات لکھے جی جی ان میں کافی جزئیات نکال کر پھر ادالت نے اپنے طور پر مزید اس میں اضافے کیے مثال کے طور پر تیمم مم میں دوسروں کے جزئیات نقل کر کے حضرت نے کافی اپنی طرف سے مدنی پھولوں کا اضافہ کیا اس طرح پانی کے احکامات جو ہیں وضو کا پانی جی جی یا جی جی وضو غسل اس طرح انہوں نے کافی ان میں اضافے کیے اس کے علاوہ نیت کے باب میں بھی اللہ اللہ نیتیں کہ بھائی میں نے اتنی نیتیں تو فقہ اولما کرام کی کتب سے لی باقی یہ نیتیں میں خود اپنی طرف سے بناتا ہوں اللہ کے دیے علم سے اللہ کے دیے توفیق سے عشان اس طرح کے کئی جگہ پر کئی مقامات پر فتح عظیم شریف کا جو مطالعہ کرے گا نا اس کو یہ دلال مل جائیں گے تو یوں اعلیت کی علمی حیثیت جو ہے نا یہ کیا تھی یہ خدا جانے اچھا اب تک یوں جلدوں میں فتوا ہے جی جی. اتنی زخیم فتوا کا ذخیرہ اردو میں تو کسی عالم کا میں نہیں جانتا اللہ کہ جو اللہ اللہ اچھا. اللہ اور دس سال کے فتوا ان تیس سال ان،, ان کے علاوہ دس سال کے جو فتوا پچھلے تھے وہ تو ضبط تحریر میں آئے ہی نہیں اللہ اللہ خدا جانے وہ کیا تھے اللہ اکبر تو حالات کی جو علمی شخصیت ہے کئی کتب اب بھی ایسی ہیں کہ جو کشن تباہٹ ہے ابھی اب تک وہ تباہ نہیں ہو سکی اور یہ لکھ کر تشیب لے گئے ایک ہزار کے آس پاس کہا جاتا ہے کہ آپ نے کتب تحریر فرمائی سب چھپ نہیں پائی اچھا یہ مطلب شخصیت پرستی نہیں ہے اب دعوت اسلامی ایک تحریک ہے موومینٹ ہے اور اس کے اندر اگر جو آپ اس کے امیر ہیں اور آپ ہی اگر اتنی شخصیت پرستی کی طرف مائل ہوں گے تو کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں شخصیت پرستی ایک نعرہ لوگوں نے بنا لیا ہے حالانکہ شخصیت پرستی سے کوئی بھی خالی نہیں ایک گھر بھی خالی نہیں ایک گھر بھی خالی نہیں ہے آپ کے گھر میں سب سے بڑے کون ہیں میرے گھر میں تو ہے والد گرامی تھے سب والد صاحب ادھر رجوع کرتے ہوں گے ابو نے کہا ہے ابو سن جائیں گے ابو سو رہے ابو ماریں گے ابو ڈانٹیں گے ابو پوچھیں گے ابو سبق یاد کر لو ورنہ ابو کان کھینچیں گے جی ابو ابو ابو ابو کر رہا ہے نا گھر میں ابو کا ڈنکا بج رہا ہے کیا یہ شخصیت پرستی نہیں ہے ابو نہیں ہے اچھا اسی طرح آپ کی کوئی برادری ہوگی تو برادری کی کوئی کمیٹی یا کوئی اس کی باڈی ہوگی ورکنگ کمیٹی ہوگی اس کا کوئی صدر ہوگا کوئی سیکریٹری ہوگا کوئی بڑا ہوگا تو اب یہ اس کا سب نام لیتے ہوں گے اس کے حکم پر ملا چونو چرا سرے تسلیم خم کرتے ہوں گے اس کی مانتے ہوں گے اس کی مثالیں دیتے ہوں گے آیا یہ شخص پرستی ہے یا نہیں ہے ہمارے اسلام میں سب سے بڑی شخصیت کا نام بتائیے حضور صلی اللہ اس عظیم شخصیت کا کلمہ جو نہ پڑے کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے ان کو ہم سب سے بڑا مانتے اپنی جان سے بھی ان کو پیارا سمجھتے ہیں بات بات میں ان کا حوالہ دیتے ہیں اور جہاں یہ فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بس وہ ہر پہ آخر ہوتا ہے اور ہم آگے چپ ہو جاتے ہیں اچھا صلی اللہ علیہ وسلم نے وایا ہمارا ایمان ہے کہ وہ جو بھی فرمانے درست فرماتے ہیں اور بچہ بچہ اس عظیم شخصیت کو جانتا مانتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا تو اب یہ باللہ میں لفظ شخصیت پرستی یہاں استعمال بھی نہیں کر سکتا ہر قوم میں ہر نبی کی ایک شخصیت نمایاں رہی اسی طرح اب اولیاء کرام کو لے لیے اب جس کو دے گا گوشت پاک یہ بھی بولتا ہے گوشت پاک یہ بھی بولتا ہے گوش پاگ ہماری بڑی بوڑیاں بولتی ہیں جا بیٹا گوش پاک کی مدد پیران پیر کی مدد تیرو گوش پاک گوشت پاک گوشت تو غریب نواز گریب نواز, نواز غریب نواز تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ سب شخصیات نہیں ہے تو کیا ہے تو اب اگر میں کسی شخصیت سے متاثر ہو گیا اور میں نے دو چار بار نام لے لیا سرکار آداد رکھ کر کہ میں ان سے متاثر ہوں تو مجھ پر شخصیت پرستی کا لیبل کیوں تو شک... ان... یوں دیکھا جائے نا تو شخصیت اسلام کا جزو نایون فق ہے یہ جدا نہیں اچھا اللہ ہے اللہ آپ کے ساتھ نہیں ہے ہر نبی کو ماننا ہے سارے شخصیت ہے اور اسی شخصیت ہے کہ دنیا کی ساری شخصیت ان کے قدموں کے جھول پر قربان پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تو سارے نبیوں کے لیے بھی شخصیت ہے کہ سبھی ماشاء ان کو اپنا سردار تسلیم کرتے ہیں اس لیے یہ وسبت عوامی وسبت کبھی کبھی خواص بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتے اچھا آ جاتے ہیں زیادہ غور نہیں کرتے تو آ جاتے ہیں بابا جان ایک سوال آ رہا ہے نا اگر آپ اجازت دیں تو میں پوچھ لوں سوال لے چکے ہیں سوال نہیں سوال تھوڑا سا مطلب مجھے انوکھا سا لگ رہا ہے وہ تو اگر آپ اجازت دیں اختیارات ہیں آپ وہ ہمارے مارے آپ مجھے مجھے صابر پائیں گے آپ اللہ وقت اللہ فخر باپا جانی دعوت اسلامی میں آپ کی شخصیت کا بہت زیادہ جملہ میں مکمل کر ہی ڈالوں کہ بہت زیادہ تذکرہ ہوتا ہے جس کو دیکھو وہ باپا باپا باپا باپا, باپا کر رہا ہے تو کیا یہ شخصیت پرستی اس سے شمار کیا جائے گا میں نے بولا کہ میری شخصیت کا تذکرہ کرو میں نے بولا مجھے سب باپا واپا کے نعرے لگاؤ میں تو اترا, اترا ایک سوال آیا تھا کہ یہ آپ فیضان اتار کا نارا لگانے سے کیوں منا کرتے؟ اب یہ لوگ میں کوئی میرا خیال ہے سو مرتبہ منا کر چکا کہ فیضان اتار کا نعرہ مت لگا یہ مانتے ہی نہیں ایک دلچسپ بات مجھے یاد آ رہی ہے ایک تو میں نے کہا شخصیات کو بھی خواص کو بھی بازو کا دیے جی ہاں ذہن تو ایک شخصیت نے مجھے مکتوب بھیجا اور اس میں کچھ میرے بارے میں اچھے تاثرات انہوں نے لکھے کہ آپ واقعی یوں ہیں یوں ہیں یوں کام کرتے ہیں بڑا آن. بغیر ची. پھر وہی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ داوتی صاحب میں آپ کی شخصیت اچھا یہ پوچھ بیٹھے ہو وہ لکھا ہوا تھا اس میں کہ یہ کیا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اب ظاہر کہ میں کون سا کہتا ہوں میری شخصیت بناؤ تو وہ میں نے نگران شورا کو یہ مکتوب دکھایا نگران شورا تو آپ کو پتا کتنا حاضر دماغ ہے انہوں نے بولا کہ وہ نہیں اپنا محرا ہے کہ جادو کو سر چڑھ کر بولے انہوں نے بولا کہ دیکھو میں تو ان کو یوں کہوں گا کہ دیکھیے آپ بھی تو تعریف کرنے پر مجبور ہوئے نا جہاں تعریفی کلامات لکھے تو آپ خود تعریفی کلامات لکھ رہے ہیں اور دوسروں کو بولتے ہیں کہ تعریف مت کرو تو یہ کیسے ہوگا یعنی اس مکتوب میں یہ سکم موجود تھا ان کی طرح ان کے حساب سے کہ بیچاروں نے وہ تعریفیں کی ہوئی تھی تو اب یہ کہ اگر یہ لوگ کسی سے متاثر ہیں اور یہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں تو اب اس پر میں کیا کر سکتا ہوں میں تو منع کرتا ہوں مطلب میری تعریف مت کرو میرے نعرے مت لگا یہ مانتے ہی نہیں ہے ٹھیک تو اگ اگ یہ, یہ ذہن میں رکھے تو عز و منتشا اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے تو جس کو بھی اللہ تعالی عزت دیتا ہے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر چار پانچ آدمی عزت کرتے ہیں نا تو وہ اس پر کوئی وسوسہ نہیں آتا ٹھیک ہے, ہے دس بیس تیس پچاس سو دو سو پانچ سو ہزار لاکھ ہو جائے نا پھر بسوں آتے ہیں کہ یار یہ یا کیوں اس کی سب یوں کرتے شخصیت پرستی ہے اچھا بابا جالسی بھی ممکن ہے یہاں پر کبھی کو نہیں, ہم کسی پر بدگمانی نہیں کریں گے بس یہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو شیتان بسو ڈالتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی کام کرے گا نا ٹھیک ہاں وہ اچھا کام کرے یا برا کام کرے اس شخصیت بنتی ہے صرف جی جی سیاسی لیڈروں کی شخصیتیں بنتی ہیں بعض سیاسی لیڈر دنیا سے چلے جاتے ہیں تب بھی لوگ ان کو یاد کرتے ہیں جی اور ان کو مان دیتے ہیں جی جی جی جی جی تحسین پیش کرتے ہیں اپنے جی جی انداز جی جی جی اس طرح جنہوں نے دینی کام کیے ان کو بھی لوگ مان دیتے ہیں ٹھیک جی ہے جی اب میرے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی نے فرین کا تسکر آ گیا تو صرف میں تھوڑی ان کی شخصیت کا محترف ہوں کروڑوں مسلمان ان کی شخصیت کا اعتراف کرتے ہیں سارے کے سارے ہنڈریڈ سنی عالم جو عالت کو محبت کے نظر سے دیکھتے ہیں یہ بھی ایک ان کے کام کی اور ان کی کام کی عظمت کی کام کیا ہے ان کا کام بول رہا ہے تو میں بھی یہی کہوں گا کہ ان کا کام بول رہا ہے جس نے کام کیا اس کو سلام ہوتا ہے یہ الگ بات ہے کہ میرا معاملہ کہ میرے بابا مل گئی ہے کہ میں نے کام نہیں کیا ہو گیا کام آپ لوگ کر رہے ہیں نا جو نا جادوں نا وہ نا جو کر بولے میں بھی, بھی وہی عرض کروں گا جو کام میں نے واقعی <laughs> نہیں کیا کام شروع ہی نہیں کیا میں اللہ کرے میں کام کرنے میں کامیاب ہو جاؤں مجھے اس پر یاد آیا کچھ صحافیوں کا سلسلہ تھا کافی صحافی جماعت جی مدینہ میں آئے ہوئے تو انہوں نے بھی میرے وہی کچھ تعریف کی میری میرے کام کی میں نے کہا میں نے تو ابھی کام شروع ہی نہیں کیا اب یہ گھبرا گیا کہ یار بالکل مطلب کام شروع ہی نہیں کیا نہیں تو یہ باپا یہ کنفیوزنگ تو ہے یہ کہ اتنے شوبہ جات اور اتنے ممالک میں پیغام اور یہ اور پھر ابھی بھی رات کے دیکھیں کہ کیا وقت ہو رہا ہے اتنا بیتا ہوا اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے تو کام تو بہرل یہ ہے نا اب اور آپ کہتے ہیں کام نہیں ہے کام نہیں ہے کام میں نے کچھ نہیں کیا کام کچھ نہیں کیا تو یہ دونوں کانٹراڈکٹری نہیں ہے یعنی کہ دونوں جو سٹیٹمنٹ ہیں یہ ایک دوسرے کے مخالف نہیں پڑ رہے تو میں نے وضاحت جو کی وہ لیجئے تو لیجیے کہ میں نے ان سے ارض کیا کہ میں نے تو کام کیا شروع ہی نہیں کیا ہے تو نہیں کیا تو وہ پھر میں نے ان کا کنفیوژن دور کرنے کے لیے خود ہی وضاحت شروع کر دی میں نے کہا دیکھیں میرے نزدیک کام ہوا ہے کہ جو اللہ تعالی کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے سلح اور ان مانو کر مجھے پتا نہیں کہ میرا کوئی کام ادلا کی بارگاہ میں مقبول ہوا بھی یا نہیں تین ان مانو کر میں نے کوئی کام نہیں کیا اخلاص کا فقدان کمی اپنے کام میں میں پاتا ہی ہوں تو ان مانو کر سولہ آنے یا سو فیصدی اخلاص کے ساتھ کے ساتھ ابھی کام شروع ہی نہیں کیا طرح میں ابھی کام شروع ہی نہیں کیا اس طرح کی وضاحت کی تو پھر ان کو ایسا لگا کہ کوئی درپت ہوئی کوئی تسلی ہوئی باپا مطالعے کا تذکرہ ہوا تھا خود بینی کے حوالے سے بھی میں نے پوچھا تھا کس قسم کی کتابیں زیادہ تر پڑھتے ہیں میرے کو فقہی مسائل میں دلچسپی بہت زیادہ ہے بچپن سے اچھا مسئلہ لکھا تو سب منہ میں پانی آتا ہے تو اس طرح کا مطلب میرا نیترانا جو ذہن تھا جی جی مسائل میں بڑی دلچسپی ہے تو اچھا اب ابھی بھی یعنی ہاں مسائل میں بہت دلچسپی ہے لیکن اب وہ زیادہ کہ جو میں کتابیں لکھتا ہوں وہ فضائل پر ہوتی ہے زیادہ ٹھیک تو یہ شکایات اور روایات اور تصوف کی باتوں سے بہت دلچسپی تصوف کی کتب جو ہیں میرے پاس خصوصاً احیاء علوم سے میں متاثر ہوں امام غزالی سے تصوف میں بہت زیادہ متاثر ہوں ماشاء اللہ تو ابھی تو جیسے ہم دیکھتے ہیں بدنی مذاکرے میں سوالات کے جوابات دھیرے ہوتے ہیں تو اسٹل بھی آپ ابھی جو یہ کی ایکٹیویٹی ہے یا آپ کی معمولات میں شامل ہے یا بس معلومات تو ماشاءاللہ میری اصل وہ ہر وقت اب, اب میں لکھتا ہوں بعض اوقات ایک حکایت ڈھونڈنی ہے تو اس میں کئی صفحے ڈھونڈ گمانے پڑتے ہیں یا کسی موضوع پر رسالہ لکھنا ہے یا کوئی موضوع لکھنا ہے تو اس میں کئی کتابوں سے اس کو چھاٹی کرنی ہوتی ہے کئی کتابوں سے تو تو اس طرح یہ کہ ذمہ میں بہت سارا مطالعہ ہو جاتا ہے سبحان اللہ اچھا اگر فار اگزامپل آپ کو کسی جنگل میں آپ محدود ہو جائیں یا کسی صحرا میں محدود ہو جائیں اور آپ کو یہ کہا جائے کہ قرآن و حدیث کے علاوہ ایک کتاب لے کے جانے کی آپ کو اجازت ہے صرف ایک کتاب آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں تو وہ کون سی کتاب ہوگی کہ جس کو آپ چوائس کریں گے اور لے کے جائیں گے اپنے ساتھ پوتا اور رضویہ شریف کی وہ تیس جلدوں کو اگر ایک کتاب تسلیم کرے گا تو مجھے محصور کرنے والا تو انشاءاللہ اسی کی درخواست کروں گا اس میں بہت کچھ ہے بہت ساری نمائی عبادات کے بارے میں کے بارے میں تصوف بھی اس میں ہے تصوف بھی اس میں بہت تصوف ہے اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت, حضرت سوال جس نے کیا تو اس کو پھر کئی بار کئی مدنی پھول عنایت فرمائے سبحان اللہ اچھا آپ کو دیکھا کہ آپ مسکراتے بہت ہیں اور بلکہ میں اس طرح بھی دیکھا کہ آپ نے اس قسم کے جملے کہ کہ وہ مسکرا مسکرا کر دائرے کی تعداد ملاقات کرنے والوں کی ہوتی ہے کہ وہ گال دکھ گئے اور میرا خیال ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم نواں ہوں گے میرے اس معاملے میں کہ رونے کے معاملے میں بھی ایک ہے دیکھا ہے کہ مدنی چینل پر جب ہوتے ہیں سلسلے تو آہو کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا تو عام طور پر دنیا کا جو ٹرینڈ ہے وہ یہی ہے کہ دنیاوی معاملات میں دنیاوی نقصانات میں دل دھک سے رہ جاتا ہے اور آنسوں کی ایک جھڑی ہوتی ہے وہ جاری ہو جاتی ہے آپ کو کیا چیز رلاتی ہے کوئی ظاہر کہ ایک ایسی شخصیت ہے آپ کی جس کی سوچوں میں گہرائی ہے تو اتنی بڑی جو تعداد ہے وہ آپ کی بات سن کر ان امور کی طرف اس کی طرف توجہ جائے کہ ہاں یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں جو جو کہ اس, اس کا جواب اگر ہمیں مل جائے تو پھر بھی پاپا مجھے, مجھے آپ پا کی طبیعت کا کچھ آئیڈیا <تصفح> تو ہے کہ یہ سوال آپ کے میں تو سمجھ جائے پاپا <بلیا> کوئی تصور تو جمتا ہوگا کوئی کوئی احساس اس وقت دل میں پیدا ہوتا ہوگا کوئی کیفیت تو ایسی ہوتی ہوگی ظاہرہ کی کوئی کوشش کر کے اس کیسیت کو قائم کرنا چاہے وہ احساس دل میں جاگوزی کرنا چاہے اور ان سوچوں کو اپنے ذہن میں ڈالنا چاہے تو فرمائے بابا، فرما دیں بابا سنو اللہ اللہ تیرے خوف سے در سے ہمیشہ تھر تھر رہتا یا ایک شرح آپ کا سنا دیتا روز گار میں تو میرے عشق بے رہے ہیں تیرا غم اگر روچ پاتو تقسیم اشارتو عقل عقلمندہ را اشارہ کافی اللہ اکبر زدہ ہوتے ہیں بنارس اشار میں جواب پہنچ گئے ہوں گا کہنا چاہتا ہوں ناظرین بھی پہنچ گئے ہوں گے پاپا یہ دوسرا کوشچن تھا خوف زدہ ہوتے ہیں خوف زدہ ہوتے ہیں جی اس پر یاد آیا کہ مجھے کسی نے میل کی ٹھیک حاجی زمزم نے میل کی حاجی زمزم رکنے شورا جی ہاں اس میں اوپر وہ لکھا سوال آپ کیسے ہیں میں نے جواب میں لکھا خوف زیادہ اللہ پھر خیر وہ میل میں کچھ اور بھی ایسے مدنی پھول شک ہیں تو نگرانی شورا سے میرا بڑا رابطہ رہتا ہے وہ بھی اس طرح کی میلیں ہیں ہم ایک دوسرے کو فارورڈ کرتے ہیں تو میں نے یہ میل کا جواب فارورڈ کیا تو میرا اس جواب کے بارے میں نگرانی شورا نے تاثرات لکھ کر بھیجے کہ آپ کی یہ جواب پڑھ کر آپ کیسے ہیں تو آپ نے جواب لکھا خوف زدہ یہ پڑھ کر میرا رونا جاری ہو گیا بابا ہمارے ذہن کو سمجھنے سے قاصر ہے اب یہ کہ میری کیفیات جو ہے نا اب آپ میرے کو قرید رہے ہیں میری مطلب کیفیات یا کل بھی کیفیات کہہ لیں یا میری میرے احساسات کہہ لیں ان میں خوشیاں کم ہیں غم زیادہ ہے کس قسم کے خوف है زیادہ ہے کون سے خوف ہیں جو گھیرے دیتے ہیں آپ? مجھے ایمان پر برے خاتمے کا خوف یہ بازو کا چین نہیں لینے دیتا, دیتا. ا, ا, اپنی خطاؤں پرانی خطائیں یاد آتی ہیں اس پر تو کہ ہم نے توبہ کر بھی لی لیکن ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں جس سے ہم جان سکیں کہ وہ بس اب قبول ہوگی بے فکر ہو جاؤ تو جنت تمہیں مل رہی تو اب یہ کہ میں نے جو رسالے لکھے مردے کے سدمے کبھی یوں یاد آئے گا کہ مردے کے سدمے ایسے ہوں گے اب بچے کو پیار کیا بہت بچہ پیارا لگتا ہے اپنا نواسی پیاری لگتی ہے پوتا پیارا لگتا ہے پوتی پیاری لگتی ہے تو, جी تو جी جी یوں جी پھر اپنے کو کہ یار یہ آ کر پھر قبر میں ستائیں گے کیونکہ وہ مرنے کے بعد یہ سدمے میت کو جن جن سے پیار کیا دولت سے پیار کیا دولت تنگ کرے گی آ کر اس کے سدما ہوگا اس کو چھوٹنے کا کار بنگلہ کو سب چیزیں جو مرغے کے لیے سدمے کا باعث अच्छा अच्छा हो, हो. تو یوں مطلب یہ کہ قبر کی تنہائی یہ ٹھیک ٹھاک ٹھاک ٹھیک ڈرا تی ہے کیا ہوگا ابھی بجلی آف ہو جائے جی تو میں ڈر جاؤں ایسا تو دل. در پوک. اور قبر میں سنا یہ کہ سخت اندھیرا ہوگا اب اگر واقعی میرے حق میں اندھیرا ہی پاس ہوا ہے تو یوں ڈر لگتا ہے کہ کیونکہ اب جن کے جن پر کرم ہوگا وہ تو قبر اس کی نور سے جگمگا رہی ہوگی اپنے لیے کیسے طے ہو جائے گا کہ وہ قبر نور سے جگمگا رہی ہوگی یہ اندھیرا ہوگا تے نہیں ہے سر اللہ و کا کی خفیہ تدبیر میرے بارے میں کیا یہ میں نہیں جانتا ایک یہ اور دوسرا یہ کہ ہم نے تجھے دنیا میں یہ سب دے دیا اس کا تم نے کام کیا تھا اس کا بدلہ اس سے زیادہ تمہیں عزت دے دی اب تمہارے پاس کچھ نہیں اگر یہ کہہ دیا گیا مجھے پھر میرا کیا یہ اس طرح کے تصورات جو دو کبھی یہ کیفیت کبھی وہ کفیت کبھی یہ تصور کبھی وہ خیال کبھی وہ تخیل اس طرح کا مطلب ہے سلسلہ کبھی کبھی ہوتا ہے گائے گائے ہوتا ہے اچھی چیزیں کھاتے ہیں تو پھر وہ ڈر لگتا رہتا ہے تم مال تُس آن نہ جاؤ اے دن ان پھر تجھ نعمت کے بارے میں سوال ہوگا تو کبھی کبھی ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کھانے کو تو کبھی بس ویسے کیفیت ہوتی ہے سب اٹھا کے دے دیتا ہوں کہ میں نہیں کھاتا بھائی میں حساب کیسے دوں گا پھر کبھی ایسا موڈ ہوتا ہے کہ پھر خود منگواتا ہوں کہ کھانا ہے مجھے بس یہ ملی جلی کیفیات ہوتی ہیں تو یوں میں مطلب یعنی کہ میرے اندر یعنی شروع سے ہی کیفی... یہ سوز اور غم جو ہے نا یہ میں اپنے اندر پڑھتا ہوں میرا کلام جو ہے جی اس پر اگر آپ غور کریں تو زیادہ تر اس میں غم سوز جی کے اثرات ہاں دیکھے جائیں گے جی تو یہ ہے اچھا اب یہ باتیں کہتے ہوئے بڑا خوف آ رہا ہے کہ اگر آمد. قیامت کے روز کہہ دیا گیا کہ یہ تم اپنے فضائل بیان کر رہے دے کیا تم نہیں جانتے تھے لوگوں کے دل میں تمہارا مقام بڑھے گا یہ اپنی جگہ پر یہ بالکل نیا آ کر حملہ ہوا خیال کا اور جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں ان کی اس میں اسلح کا سامان ہو میری باتوں میں لیکن میں کہیں بس نہ جاؤں کیونکہ وہ حبیب سے نا کہ اللہ تعالیٰ فاجر کے ذریعے بھی دین کی مدد لے لیتا ہے اس کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے وہ پھنس جاتا ہے اس کے لیے کوئی آخرت میں اچھا ہی نہیں ہوتی ہاں یہ سب در... یہ چیزیں اسی ڈراتی ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں آتی اب بھاگ کر کہاں جاؤں تو مدی نے اور کہاں پناہ ملے گی کچھ سمجھ نہیں آتی عمر کا جام لبریز ہونے کو بڑھاپا آ گیا لیکن سمجھ نہیں آتی کہ خفیہ تدبیر کیا ہے نہ جیتے جی سمجھ آ سکے گی خفیہ تدبیر کیا ہے اللہ تعالیٰ کی میرے بارے میں تو ان باتوں سے بار ایسا ہوتا ہے کہ میں خوب زیادہ رہتا ہوں اگرچہ ہوٹو مسکراہٹ ہے باتیں بھی کر رہے سب تو بازوں کا توجہ چلی جاتی ہے تو دل بیٹھا بیٹھا سا ہوتا ہے اکثر اب میں جیسے ایسا لگتا ہے ہاں ہر طرف سے نالیاں تکی ہوئی کہ مار دیں, مار دیں گے مار دیں گے مار دیں گے مار دیں گے لیکن ایسا بہت کم میں نے محسوس کیا کہ مجھے یوں وہ کہ یہ گولی لگے گی تو یہ تکلیف ہوگی اور تڑپوں گا تو خون نکلے گا تو خن مگر اس یہ گولی مار دیں گے توبہ کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا ایمان کا کیا بنے گا کلوا نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا ایمان پر خاتمہ ہوگا کہ نہیں ہوگا وہ قبر میں ڈالیں گے یہ ہوگا تو سانپ آئیں گے تو بچوں آئیں گے میں کیا کروں گا من کر نقی سوالات کے جوابات کیا بن پڑیں گے مجھ سے اور پھر وہ قیامت تو پل فرا کی دہشت تو یہ تو وہ تو بات ہوگا اس تصور پھر اگر خدا نہ نخواستہ کفرور خاتے ہوا ہوا ہمیشہ دوز کا آزاد اور اس کے عذاب کی کیفیات علامان بنا اس طرح کی بس ملی جلی وہ سوچے بنتی رہتی ہے گائے گائے تو یہ اس طرح کی سوچیں یہ سوچ اور یہ ساز یہ مطلوب بھی ہے یہ ہر ثواب کا کام ہے اگر اس طرح کی سوچ ہو کسی کے تو درشے کہ یہ بھی ایک کرم ہے اللہ تعالیٰ کا کسی کے اس کی سوچ کسی کو عطا کرے کہ وہ اپنے کام کو کارنامہ اپنانا سمجھے اللہ کی عطا سمجھے اگر اس نے کوئی کام نیکی کا کر لیا جی تو اسی نے اسے توفیق بخشی اور ناشکری شکری نہ اب مسئلہ یہ کہ اپنے تو غفلت کے موٹے موٹے پردے پڑے سمجھ نہیں آتے کہ کیا ہوا میرے آخرت میں کیا بنے گا جو گمنام بندے کی فضیلت پڑتے ہیں تو رشک آتا ہے کہ گم نام بندہ جس کو کوئی لوگ پوچھیں بھی نہیں اس کو دروازے سے دور کر دیں دتکار دیں مر جائے تو جنازے میں نہ جائے بیمار پڑے تو یاد ہوتا ہے ایسے کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ مقبول ہے کہ قسم کھا بیٹھے اس کے نام پر تو اللہ پورا کرتا ہوں اللہ اب یہ کہ ان گمنام بندوں میں سے بھی ہم نہیں رشک آتا ہے کہ وہ کتنے دیکھو اللہ تعالیٰ کی ان کیا مقبولیت ہے اب یہاں تو اپنے کو شہرت کی پڑی ہوئی ہے اب مدنی چینل پر یہ سب میں کر رہا ہوں یہ ہے تو شہرت کا مدنی چینل ساری دنیا سن کر میری باتوں میں ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ ان کی عقیدت میں جو اہم محبت ہے اضافہ ہوگا اچھا اب کچھ میرے کو سوگات ملے گی اس میں ایسا لگتا ہے نیکیوں کی کہ بعض بولیں گے کہ یار یہ ریا کار ہے یہ اپنے منہ میں ابھو بن رہا ہے اور یہ بڑی ترکیب کے ساتھ اپنا مقام لوگوں کے دلوں میں بنا رہا ہے تو جو اس طرح کی بدگمانیاں کریں گے کیونکہ ان کے پاس کوئی واضح کرینا نہیں ہے जो भी हो میرے دل میں جو بھی ہو وہ رب جانتا ہے اس طرح ہو سکتا ہے کچھ نیکیاں مل کہ اس طرح کریں گے تو یہ بزرگوں نے لکھا کہ جو تمہاری قیمت کرتا ہوں جو لڑائی مت کرو جھگڑا مت کرو برابی مت بناؤ کہ وہ تمہارے محسن ہے کہ وہ نیکیوں کے تحفے بیچتے ہیں اللہ, اللہ. تو یہ تمہارے محسن ہیں تو بابا آپ یہ فرما رہی ہیں مطلوب بھی ہے اور اس پر ثواب بھی ملے گا تو اب اگر کوئی کرنا چاہے کوئی اپنی دل میں اس طرح کی کیفیات سمونا چاہے تو کوئی ایسا طریقہ ہے کہ توفیق اللہ سے وہ کوئی ایسے کام کر لے کہ اس کے دل میں اس طرح کی سوچیں پیدا ہونا شروع ہو جائیں فرق قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں جو خوف کے فضائل جی جی وارد ہوئے ان پر نظر رکھے جی خائفین کی حکایات پڑے حکایات پڑے اچھا اور مل جائے تو خائفین کی صحبت اختیار کرے اللہ تو آج کل تو زیادہ تر تو غافلین کا دور دور ٹھیک ہے یعنی کہ اہل غفلت کا تو امام غزاری نے لکھا ہے کہ اہل غفلت کے تذکرے پر ان کی صحبت اپنے تذکرے, تذکرے پر لانت اترتی ہے غافلین کے تذکرے پر لانت اترتی ہے اس کے موقع پر جب اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے غافلین کا اور آج ہماری کون سی منزل ہے جس میں غافلین کا تذکرہ نہیں ہوتا بلکہ ہم خود سب سے بڑے غافل ہیں اللہ, اللہ, اللہ, اللہ اخلاص آمین اور آمین اللہ اخلاف کا فرما اور ریاکاری کاری اور حب جاہ سے بچا ہے اب یہ کہ چینل پر آ کر اس طرح کی باتیں کرنا پھر کہنا اللہ عب جاہ سے بچا ہے بس اللہ عبد جا سکے سارا سامان تو حب میں جا والا ہے ہم اس طرح کر رہے ہیں بچنا بہت مشکل ہے شیطان کے وار سے وہ کس وار سے پٹک دے ہمیں کچھ کہہ نہیں سکتے تو اللہ تعالیٰ شیطان کے وار سے بھی ہم کو بچا ہے کہ ہم نیت ہے تو یہی کرتے ہیں کہ امت کی اصلاح کے لیے سب کر رہے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ وہ شیطان سے بچنا بڑا دشوار ہے باپا بھی جذباتی کیفیات پر جیسے گفتگو چل رہی ہے تو ابھی خوفزدگی کا میں نے پوچھا اس سے پہلے تو مسکرانے کا پر بھی سوال ہو چکا ہے تو اب یہ بتائیے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی پر پیار آ جائے محبت کا جو ہے وہ آپ غلبہ محسوس کریں تو وہ بھی کوئی فیلنگز ہوتی ہیں وہ بھی کوئی ریزنز ہوتے ہیں میں تو مشہور ہوں مسکرانے میں آپ تو خود ہی تو فرما رہے تھے ہنستا رہتا ہوں تو ہنستا ہوں مسکراتا ہوں کیا چیز کبھی کبھی کیفیت ہوتی ہے جیسے کہ میرے ہونٹوں کا تبسم تو سب نے دیکھ لیا جو دل پہ بیت رہی ہے کوئی کیا جانے یہ کسی کا شعر ہے تو یہ بلکہ یہ بھی اس میں بھی اپنے اخلاق کے والین اخلاق کچھ والین وہ مکتبہ میں چھپی بھی ایک وہ اصل نام ہے اخلاق کے صالحین جی وہ حضرت مولانا ابو یوسف محمد شریف کوٹ علیہ رحمۃ اللہ القوی جو عالد خلیفہ ہے ان کی کتاب تصوف پر بہت پیاری چھوٹی سی کتاب ہے دی دی یہ صوفیہ کرام کے بہت پیارے انہیں حکای آتے ہیں ان کی اس میں اس طرح کی بات ہے دل میں بھلے غم ہو اس کے دل میں خوف خدا اور دل میں بہت مگر ہونٹ اس کے مسکران ایسے اولیاء کرام ہوئے ہیں بلکہ امام غزالی علیہ رحمت اللہ والی نے تو بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ بعض اور تو ایسے ہوتے تھے تو دل میں وہ رونا ہو غم ہو فوٹو میں مسکراہٹ ہو پیاس باقی ہے تو آس بھی باقی رہے گی ان اللہ تعالی عزوجل آنے والے جو اقساط ہیں ہمارے سلسلے کی امیر اہل سنت کی کہانی خود انہی کی زبانی تو ان شاء اللہ تبارک و عزوجل اجزوجل اللہ تعالیٰ اجزوجل ہمیں امیر اہل سنت کے مدنی ذہن میں جھانکنے کا مزید موقع ملے گا اسٹیچی ان میں دس جزاکم اللہ و خیران و فلو آئی لبیب سنو